دف میں مدینہ ہے سب کو نہیں ملتا یہ مدینہ ہے سب کو نہیں ملتا کو اس سب کو سینے کی کوشش نہ کرے کوئی اس کوی کو سینے کی راتیں بھی مدی نے کی باتیں بھی مدد نے کی یہ والسلام وما سيدنا محمد من المستفى وأنا آله وأسحابه بذاك طريق حق بهناك أما بات وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم نہایت ہی عقیقت و محبت اور احترام کے ساتھ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کراہ میں دو, دو پاک پاک پاک اللہم صلی علی کا ہم لوگ ضرورتوں کے وقت یادیں مناتے رہتے ہیں اور قائم کرتے رہتے ہیں یہ یادیں منانا یادگار قائم رکھنا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ یہی اللہ رب بت کا حکم ہے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 ان فض احسان والے دنوں کو بلاتے نہیں ہیں بلکہ جب بھی وہ موقع آتا ہے تو اس کو یاد کرتے رہتے ہیں چاہے وہ بارہ بلاول شریف کا مہینہ ہو یا گارہین شریف کا مہینہ ہو یا دوسرے ہمارے بزرگوں کا مہینہ ہو ہم وہ یادگاریں باقی رکھتے ہیں چونکہ صحیح مانوں میں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 اگر یادگاروں کو قائم کرنا اللہ کو محبوب نہ ہوتا تو اللہ رب العزت کبھی مسلمانوں کے اوپر حج نہیں قرض فرماتا حج قرض فرما کر اللہ رب العزت نے یہ ثابت فرما دیا اپنے بندوں کے لیے کہ یادگاروں قائم کرنا یہی اللہ کو محبوب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 یہ لوگ خوشی مناتے جب جبکہ سرکار کا دی بارہ نبی نو شریف کو ہوا سرکار کا وصال ہوا تو سرکار کا وصال یہ چاہتا ہے کہ آدمی ہم منائے اور پیدائش یہ چاہتی ہے کہ خوشی منائی جائے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 مردہ سرے مگر ہمارا مدعا یہ ہے کہ نبی زندہ اور آئے سے زندہ ہیں سبحان اللہ کہ ہم لوگ تو اسی لیے وہ شریف میں اپنے شعبہ کا ماتم نہیں کرتے کیوں اس لیے سننی ہے ہم قائل ہیں حیات سہدا کے حیات کے معنی زندگی کے سننی ہیں ہم قائل ہیں حیات سہدا کے ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے جب ہمارے نزدیک سودا زندہ ہیں تو زندوں کے ماتم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیا اور ہمارے نبی کی زندگی کا تو حال یہ ہے کہ سب اللہ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 اولیاء کے کی شان تو بلند ہے نیا آم مومنڈی مرنے کے بعد وہ زندہ ہے روح پناہ نہیں ہوتی روح تو باقی ہوتی ہے اور اگر فرض کر لو مومنڈی انتقال کے بعد پناہ ہو جائے تو قبرستان میں آپ جب جاتے ہو تو اس وقت قبرستان میں جانے کے بعد آپ کیا کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم قبرستان میں جاؤ تو کہو السلام علیکم یا یابو القبور انتم سلفنا محمود کم لا جب قبرستان میں داخل ہو تو کہو اے قبر والو تم پر سلام او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 کبھی آپ نے کسی को کو سلام کیا اس لاؤڈ कभी کو کبھی سلام کیا نہیں اس نے کیا مگر اسے نہیں کیا تو پتا ہے چلا سلام اسی کو کیا جاتا ہے جس کے بارے میں عقیدہ ہو کہ وہ ہمارا سلام سنے گی اور ہمارے سلام کا جواب دے آپ اپنے گھر کے درو دیوار کو سلام نہیں کرتے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 تم اپنے مرغوں کو سلام کر سکتے ہو تو بغیر بیچے بھی اپنے نبی کو سلام نہیں کر سکتے اور میرے آقا نے تو وہ جھگڑا بھی ختم فرما دیا اپنی حدیث سے جس میں اب لوگ یا سے بہت نفرت کرتے ہیں یا رسول اللہ کسی نے کہہ دیا تو پریشانی کو بلا جاتا ہے مگر سرکار فرماتے ہیں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 وہ مسلمان اپنے مرد سکتا ہے وہ بلا شبہ اپنے زندہ نبی کے لیے ضروریاں لگا سکتا ہے میں اس لیے یہ بات حرف کر دے رہا ہوں کہ یہ سب یادداشت میں رہیں گی تو کام آئیں گی کبھی کبھی اس مسئلے پہ بات ہو بادل آپ سنتے ہوں گے مگر فائدے کے ایک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 چلو ماں لیا کیا قریب ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے مگر یاد رکھو تمہارے پہنے کے مطابق تمہارے نزدیک نبی تم سے دور ہے مگر ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی کا آل یہ ہے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 کی قبر کے مردے وہ سنا نہیں ہوئے اگر بالکل سنا ہو جائیں تو آزاد و ثواب کس پر مرکب ہوگا قبر کا آزاد بھی بڑھت ہے قبر کا ثواب بھی بڑھت ہے اگر بالکل ان کی زندگی ہی ختم ہو گئی تو ہمارے عتیقے کی خلاف ہوگا آخر کس چیز پر ثواب و وساب مرکب ہوگا اس لیے سمجھ میں آیا کلام کرنا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 اور میں یہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں عرض کر رہا ہوں ضور صلی اللہ تعالی علیہ و سلم ارشاد کرماتے ہیں کہ جب تم قبرستان کے اندر داخل ہو گے کسی اپنے قریبی کی قبر کے پاس پہنچو گے اور کچھ پڑھو گے سلام کرو گے وہ قبرستان کے مورتے تمہارے سلام کا جواب دیں گے لیکن تم ان کے سلام کا جواب نہیں سن سکتے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 حالانٹی کے نیچے ہے مگر یہ خوب پہچان رہا ہے کہ آنے والا میرا لڑکا ہے मेरा آنے والا میرا بھائی ہے یہ آنے والا میرا خرابدار یا رشتے دار ہے پتا یہ چلا کہ مرغے ہم سے زیادہ بہتر سنتے ہیں ہم سے زیادہ بہتر پہچانتے ہیں ہم سے زیادہ بہتر دیکھتے ہیں وہ سی چلا یہ تو جب مرغوں کا یہ عام مرغوں کا تو ندی کی زندگی کا کیا حال ہے نبی کی حیات کا کیا حال ہوگا نبی کے دیکھنے کا کیا حال ہوگا ان کے سننے کا کیا حال ہوگا ان کے ادراک و اختیارات کا کیا حال ہوگا سبحان صبح یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اپنے زندہ نبی کی جب بھی ضرورت پڑتی ہے مسکل ملاپ مناسب کرتے ہیں اور بے خصوص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 یادگاریں قائم رکھنا چاہیے اور اس کے لیے یادگاروں کے قیام کے لیے اللہ رب العزت نے حقیقت میں حج کر رکھ کر حج کا ایک ایک روکنا دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کو اپنے محبوب بندوں کی یادگاروں سے کتنی محبت ہے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 یہ بھی ایک چلیری قدر نبی یادگار ہے حضرت آدم علیہ السلام یہاں تشریف لائے کرندیت نے ادرت اوا جدا میں تشریف لائی جدہ کا کے معنی عربی میں اوتے ہیں دادی کے حضرت اوا کی سارے انسانوں کی دادی ہیں اس لیے جدہ میں آئیں تو انسان اس جگہ کا نام ہی جدہ پڑ گیا آج میں یہ فکر کرتا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 یہ چہرنا بھی کوئی عبادت ہے مگر نہیں جب محبوب بندوں کی یادگار وہ بن گئی تو اب یہی اللہ کے منسک بہت بڑی عبادت ہے کانے کعبہ کا تباد لوگ کرتے ہیں کانے تابا کی حج نام ہے احرام باندھ کر تباف پیارب اور وہ قوتیں ارفا ہیں یہی تین مریضے حج کے ہیں پتیہ چیزیں واجب ہیں سنت ہیں مستحب ہیں بانتا کا طباف بھی آدمی کرتا ہے تو کس طرح کرتا ہے تین چکروں میں رمل کرتا ہے وہ طب جن کے پاس صحیح کرنی ہوتی ہے اس طباف میں تین چکروں میں معلوم ہے آج بھی ایک آدھی جو تباف کرتا ہے تو سینا نکال کے طباف کرتا ہے شانے ہلا ہلا کے طباف کرتا ہے ایک تکبرانہ چال کے ساتھ وہ طبق کرتا ہے جبکہ رب تعلی فرماتا ہے لا لاتم شر تمر تھا تم زمین میں اکڑ کے نہ چلو اور زمین میں اکڑ کے چلنا یہ گناہ ہے کبیرہ نا وائٹ ہے کیونکہ تکبر کی چال اللہ کو بہت ناپسند ہے تو اگر زمین میں کہیں اکڑ کے چلے تو ایک حرام ہے اور کھانے کعبہ کے حدود میں اگر چلے تو خیر حرام ایک لیکن کیا وجہ ہے کہ جو چیز دوسری جگہوں کے حرام تھی ایک آدھی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اکڑ اکڑ کے چلو اس کی نمائش کرو کیوں بہت پہلے جب آقا و مولا صلی تعالی علیہ و نے مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کیا تھا آپ نے تو مدینہ شریف اس وقت مدینہ طیبہ نہیں تھا اس وقت یفریق مانا ہی اس کے اوقے تھے بیماریوں کی جگہ وہاں کے آب و ہوا میں فساد تھا جو وہاں پہنچتا وہ بیمار ہو جاتا بخار زبا ہو جاتا مریض ہو جاتا لیکن جب نبی آخر استماع صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے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 جو اپنے جسم پر اس مٹی کو مل لے انشاءاللہ اس کی بیماری دور ہو جائے گی عقیدت کے ساتھ تو اب نبی جب تشریف لے گئے تو وہاں کی ساری چیزیں تبدیل ہو گئی اور آقا اور مولا کے قدم کی پیکٹ سے پر مدینے کی آب و ہوا بالکل تبدیل ہو گئی لیکن جب آئے تباہ کرنے تو مکہ کے قریشیوں نے کہا یہ کہ جو لوگ مکہ سے اجرت کر کے گئے ہیں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 تم لوگ اپنے سینے نکال کے اپنے شانے علا اس طرح سے تباہ کرو کہ معلوم ہو کہ ابھی بھی تمہارے شانوں میں اور سینوں میں کم کم ہے تاکہ یہ افہار دیکھ لیں کہ تم نے ہجرت کی ہے تو تم کمزور نہیں ہوئے ہو اس وقت صحابہ نے ایسا عمل کیا تھا نبی کے حکم سے مگر قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اسے برقرار رکھا جائے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 صفا مروا کی آدمی صحیح کرتا یہ صحیح بہت پہلے ایک اللہ کی محبوب بندی نے حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی آنے کیا تھا کیوں کیا تھا آپ لوگ سب لوگ جانتے ہیں کہ پانی کی تلاش میں انہوں نے کیا اپنے کا ایک شیر خار کا ایک کی پانی کی تلاش میں صفا سے مربا مربا سے صفا صفا سے مروا صاف مرتبہ چکر لگایا اور آپ اس کو بھی تو دیکھیں کہ انہوں نے چکر کیسے لگایا اس وقت تو سپا مروا کی زمین بالکل ہموار نہیں تھی کہیں اونچا تھا کہیں نیچا تھا تو حضرت آجرا جب اونچائی پہ چلتی تھی جہاں سے آپ کے صاحب زیادہ نظر آتے تھے تو سکون کے ساتھ چلتی تھی دیکھتی رہتی تھی کہ میرا بچہ ابھی خیریت سے ہے کوئی جانور نہیں آیا ہے اطمینان سے ہے لیکن جب وہ نیچے آ جاتی تھی نشیب میں یعنی نیچے آ جاتی تھی چلتے چلتے تو اب ان کو یہ خوف ہوتا تھا کہ معلوم نہیں میرے بچے کی کیا حالت حالت ہے تو وہ دیکھ چلتی تھی دوڑتی تھی نیچے آ کے اور پھر وہ بلندی پہ جب پہنچ جاتی تھی تو پھر سکون ہو جاتی تھی اس طرح انہوں نے پانی کی تلاش میں ساخ مرتبہ چکر لگایا وہ اللہ کو اپنے محبوب بندی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 وہ رات کا ہے اب نشود و نشودوپراگ نہیں ہے مگر آج بھی اس کا لحاظ کیا گیا ہے کہ پتیاں لگا دی گئی ہیں جہاں تیز چلنا ہے وہاں تیز چلا جائے گا جہاں ہوا حصہ چلی ہے وہاں وقار کے ساتھ چلا جائے گا کیوں آخر کیا بات ہے اتنا احترام کیا جاتا ہے پوچھئے حاجی صاحب کیا آپ کو بھی پانی کی ضرورت ہے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 سات مرتبہ یہاں چکر لگا دیا تھا آ, اس, ان کی یادا اتنی پسند آئی ارب تعالیٰ کو کہ اللہ نے ان کی یادگار پرامتک کے مسلمانوں کے لیے باتیں رکھی اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں کہاں تک بیان کیا جائے حج کے تو ایک ایک چیز میں قربانی کرنا آپ افراد دیکھتے ہوں گے یمرات پہ جاتے لوگ ٹنکڑی مارتے ہیں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 بولیے شیتان پہ مارتے ہیں کہ ایک جو پتھر ستون ہے اس کو مارتے شیتان اب کہاں ہے ایک ستون ہے جس ستون کو لوگ کہیں کہیں مارتے شیتان اب وہاں نہیں ہے مگر آپ کہتے شیتان کو مار رہے ہیں شیتان اگر سے نہیں ہے بہت پہلے ایک نبی اور نبی نے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 میدان ارفاق میں ایک حاجی ظہر اور عطر کی نماز کو اقدم ظہر کے وقت میں پڑھتا اور مسطلفہ میں جب آتا ہے تو مغرب اور عشا کو عشا کے وقت کے وقت میں پڑھتا اب آپ پوچھئے کہ صاحب پرانے مقدس میرا مطالعہ نے ارشاد فرمایا ان نسلاتا کتاب کی اللہ تبارکا و تعالی نے نماز کو وقت بر وقت فرض فرمایا یعنی نماز اللہ تعالی نے ایسے ہی نہیں فرض فرما دیا جب چاہو آپ ادا کر لو ظہر کے وقت میں ظہر ہی آپ کر سکتے ہیں اگر ظہر سے پہلے آپ ظہر ادا کریں گے تو ہوگی ہی نہیں اور ظہر کے وقت کے بعد آپ ادا کریں گے تو وہ ظہر ادا نہیں ہوگی بلکہ وہ کیا ہوگی سزا اب آپ بتائیے اگر ایک شخص ظہر کے وقت میں آخر کی بھی نماز پہلے پڑھ لے رہا ہے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی اور پل قسط بغیر کسی ضرورت سے مغرب کی نماز مغرب کی وقت میں نہ پڑھتے ہوئے عیشا کے وقت میں پڑھے تو کیا وہ گنہدار نہیں ہوگا بلا صبح دنیا کے جس کو میں وہ پڑھے گا سوائے عرفات اور اور مصطلفہ کے حج کے ایام میں وہ بلا صبح گنہ گار ہوگا لیکن کیا وجہ کہ میدان عرفات میں کس دن زہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے مسطلفہ میں عشا میں مغرب اور عیشا کی نماز پڑھی جاتی ہے کیوں؟ صرف اس لیے بہت پہلے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان جگہوں پہ اور ان موقعوں پہ ایسے ای نبی نے ادا فرمایا تھا کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے آج میں اسے ہی ادا کرنا چاہیے پتا اتلا محبوب کی اداؤں کی کا نام مذہب اور شریعت ہے نبی آکر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے قول سے اپنے عمل سے حقیقت میں وہی رب تعالیٰ کو پسند ان ساری گفتگو سے میری آپ اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ یادگار ہیں یہ اللہ رب العزت کو پسند ہیں اس کے مٹانے کا حکم نہیں ہے اگر یادگاریں مٹانے کا حکم ہوتا تو رمل رملتا ختم ہو گیا ہوتا ثواب سے یادگاریں مٹانے کا حکم ہوتا تو تفا مربا کی صحیح اب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی جی. یادگاریں مٹانے کا اگر حکم ہوتا تو مزدلفہ اور ارکات میں دو نمازیں ایک ساتھ پڑھنے کا حکم نہ ہوتا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی یادگار اس لیے باقی کیا رکھا ہے تاکہ لوگ آئیں دیکھیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں اسی لیے ہم لوگ بھی اللہ کی سنت یعنی سنت الاحیات پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے محبوبوں کا ذکر وقتاً فوقتاً مناسب کرتے رہتے ہیں تاکہ رب تعالیٰ کے محبوب بندوں کے ذکر سے اپنے دل دن کی دنیا کو بھی جگمگائیں اپنی دنیا کو بھی تابناک بنائیں اور آفرت کو بھی تابناک بنائیں اس لیے ضرورت ہے کہ یادگاریں ہمیشہ کافی رکھنی چاہیے اس پر عمل کرتے رہنا چاہیے کافی رب تعالیٰ ہمارے ان یادگاروں کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو بھی زندہ اور تابندہ رکھے اور ہم سب پر سگل فرمائے کرم فرمائے اپنی رحمتیں نازل فرمائے اے مولا جن لوگوں نے اس محفل پاک کے ان اعتاد کے لیے دائیں سر میں قدمے سخ حصہ لیا اور برادر سال اگر حصہ لیتے رہتے ہیں اے مولا تو ان کے عمل کے مطابق نہیں بلکہ اپنی شان ترینی کے مطابق انہیں جگائے خیر عطا فرما ان کے دین اور دنیا میں بھلائیاں اور برکتیں عطا فرما اے مولا تو علیم و خبیر ہے ہمارے اعمال میں ممکن ہے کچھ ریا ہو سکتا ہے بھول چوک ہو سکتی ہے لیکن اے مولا تیرا وعدہ ہے تو عمل کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں فرماتا اپنے محدود کی امت میں پیدا ہونے کی بنیاد کر صرف ہم سب پر خگل فرما کرم کرما اپنی رحمتیں حاضل فرما اور اس شہر کے مسلمانوں پر خصوصی فضل فرما اے مولا یہ لوگ اپنے مکانات اتنے خوبصورت نہیں بنائے جتنے خوبصورت تیرا یہ گھر بنایا ہے اے, اے مولا کہ ان کے اس حوصلے کی لاز رکھ لیں دنیا میں بھی انہیں ان کی جگہیں خیر عطا کرنا اور آخرت میں جگہ سے مالا مال فرما وا کرو تا وانا الحمد للہ رحم العلوم السلام علیکم